اب یہ آپ برائے کرم مزید مسئلے مت پوچھیں اب آپ یہاں آ گئے ذوالفقار مرزا کی طرف اب ذوالفقار مرزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتی یافتہ کہیے وہ کہاں سے ہدایت یافتہ ہوا بھائی جس نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا کہ میں بدبودار شیعہ ہوں خود اس نے اعلان کر دیا اب اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں مامور من اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ارے بھائی بابا شکوا بیجابی کرے کوئی تو لازمی شعور تو کم سے کم جان کر لیا کرو یہ ایسے سوالات کر کے ہمارا بہت مزایا کرو کہ ذوالفقار مرزا کو اللہ تعالیٰ نے مامور من اللہ اللہ کی طرح سے مامور کر کے بھیج دیا جب سر پہ رکھ کر کے کہا, کہا میں بدبودار شیعہ ہوں آ سے ہماری میٹنگوں میں کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ میں شیعہ ہوں بڑا سخت ترین شیعہ ہوں مگر تو ساری دنیا نے سن لیا کہ اب تو وہ کہتا میں بدبودار قسم کا ہوں تو بدبودار شیا کس کو کہتے اسے بدبو آتی بدبودارشیا اس کو کہتے ہیں جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتا فاروق اعظم کو گالیاں دیتا، عثمان غنی کو گالیاں کرام کو گالیاں دیتا اور ان کے نزدیک مقام ولایت، مقام نبوت سے بھی افضل یعنی امام حسین کا درجہ انبیاء سے بھی افضل حضرت خلیل علیہ السلام سے افضل محرم میں دیکھی بھا بینر لگے ہوتے اس میں یہ لکھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تو بنا لیا مگر کروالا بنا نہ سکے سبحان اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کوس کے کہ کعبہ تو بنا لیا کربلا نہیں بنا یہ تو امبیائی کرام علیہ السلام پر فضیلت دیتے امام حسن امام حسین و حضرت علی تو یہ کیسے یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کو تو میرا خیال ہے کسی نے اگر کہا ہوگا آپ نے سوال کر لیا لیکن آپ نے اگر یہ سوال کیا ہے خدا کے لیے عقل کے ناخن لے کہ آپ اس کو اللہ کی طرف سے ہدایتی یافتہ آدمی لے کر کیا ہے اور آپ ہی نے اس کو سنت دے دی کہ آپ پر کوئی علاقہ ہوا ہے کوئی آپ پر کوئی کیا کیا کہتے ہیں کوئی جناب کش ہوا ہے آپ کو تو ایسی باتیں فالتو کر کے مسائل پوچھیں مجھ سے دینی مسائل آپ کہیں جنا صاحب کو لے مسلم لیگ کو لیا زلوکھ بھٹو کو بھی لے آ اور پوری جناب عوامی لیگ کو لے آ مجیب الرحمان کو لے آ یہ پوچھنے کا یہ فارم نہیں یہ دوسرے فارم خال سطن مجھ سے دینی مسئلہ پوچھیں رب تقبل منا کبل میں اتنا کم